أعوذ بالله من الشياطين الرجم بسم الله الرحمن الرحيم وين لك كلهما ذاتا مذاق الذي جمع ما لهم وعد كذا يحسب ان ما أخلده لَنَا دَيْنٌ بَدَنِينَا كَيْفَ انْفَطَمَ وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ صَطَمَهُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَقْطَعُ عَلَى الْأَبْصَارِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ سرزا اس کا شان نزول اس کا ربط اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا تھا آج ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے صورت کی شروع میں تین بدترین گناہوں پر اجمالن پہلے وعید ہے وعین وعید حالانک تین چیزیں ہیں ہو مزا لو مزا معلوم اب پھر آگے تفصیل کے ساتھ دو کے سخت آزاد کی دھمکی دی گئی ہے تو یہ تین گنا ہومسمس اور مال کا جمع کرنا یہاں پر ہومز اور لومز کا کیا معنی ہے جو غبی معنی آپ پڑھ چکے ہیں یہاں پر کیا مراد ہے اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دونوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے یعنی عیب نکالنا نکتہ چینی کرنے والا یہ وہ لوگ ہیں جو چنلیاں کھاتے دوستوں میں پھوٹ ڈالتے اور نیک لوگوں کے عیب نکالتے رہتے ہیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دوسرا قول حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہومس برائی کرنے والا سامنے برائی کرنے والا اور لومزاس مزہ کا معنی ہوگا پشت پیچھے برائی کرنے والا پشت پیچھے پسے پشت برائی کرنے والا اور تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے سپیان سوری رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ ہما زا زبان سے آئے بیان کرنے والا اور نماضا آنکھ کے اشارے سے آئے بیان کرنے والا صاحب مظہری تفسیر مظہری جن کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دراصل نوت میں اس کا مانا ہوتا ہے توڑنے اور چبھونے کے توڑنے اور چبونے کے جیسے کہ حدیث شریف میں اللہم انی بکا من مزاتی شیاقین ہم ذاتی شیاقین جو शैतान جب है ہے نا اس سے میں پناہ مانگتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ لمز کے معنی ہے تانا زمین کے پھر استعمال میں اس کا معنی یہ ہوا کہ ایسا ذکر جس سے لوگوں کی توہین ہو لوگوں کی آبرو ریزی ہو اور ان پر طنز ہوتا ہو جیسا کہ حضرت ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ کا قول تھا ایک ہی معنی ہے دونوں کا آئے بکالنے والا مبصرین نے یہ مانا لیا ہے کہانا یعنی دینا اس کی برائی کرنا یہ دونوں گناہ سخت ہے غیبت کی مذمت میں قرآن و حدیث میں بہت ساری وعیدیں آئی ہے اس کو زنا سے بھی سخت اور ناقابل معافی جرم دیا گیا ہے یہ گناہ سخت کیوں ہے غیبت سخت گناہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس گناہ میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوتی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی غیبت انسان کرتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس کو ریبت کرنے میں یہ करता کرتا رہتا ہے اس کو ज्यादा کا ज्यादा زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے سامنے آمنے سامنے آیب کرنا تانا دینا تو اس میں دفاع کرنے والا موجود ہوتا ہے کوئی رکاوٹ موجود ہوتی ہے آپ تانازنی کریں گے تو آگے سے جواب دے گا تو یہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہوتا کم سے کم ہوتا ہے تو یہ بھی غبت سے غیبت بڑا جرم اور عائد نکالنا یہ ذرا سے کم ہوگا لیکن یہ بھی ایک بڑا جرم ہے بڑا ظلم ہے اور ایک ہے سخت ہے کسی کو سامنے برا برا بھلا کہنا اس کی توہین تجلیل کرنا اس کو تکلیف پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہیں شرار عباد اللہ تعالی المشاؤنا بالنمیمت المفرقون بین الاحبت الباغون البرا العنت اللہ کے بندوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو چبل خوری کرتے پھرتے ہیں دوستوں کے درمیان فساد ڈالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں اس کو نمیما کہتے ہیں نمیما اللہ ہم سب کے حفاظت پر تیسرا بڑا جرم جس نے مان جوڑا اور جن جن رکھا یعنی جس کو مال کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ اس کو گین گین کر رکھتا ہے اس کا جو حق ہوتا ہے مال کا واجب زکوٰۃ یہ ادا نہیں کرتا حلال طریقے پر جو مال جمع کر کے انسان رکھتا ہے اس میں گناہ نہیں لیکن وہ مال جس کو انسان گن گن کر رکھتا ہے اور حرام طریقے سے کماتا ہے اور پھر اس میں سے حقوق واجبہ بھی ادا نہیں کرتا اور اس میں تقاصر مقصود ہوتا ہے تقاصر مقصود ہوتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے سب لہو اخلا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا یا اس کو ہمیشہ بھی دے گا یعنی اس کا یہ گمان ہے کہ مالدار کو طویل زندگی ملے گی اور جو مالدار نہیں ہے نادار ہے وہ بھوک سے مر جائے گا یہ مال اس کو باقی رکھے گا یہ اس کا گمان ہے اچھا آیت سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ مالدار گمان کرتا ہے کہ یہ لمبی زندگی رہے گا حالانکہ مالدار کو بھی تو پتا ہوتا ہے میں نے مرنا ہے سب کو یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ لمبی لمبی امیدیں ہیں غفلت مراد ہے غفلت غفلت مراد ہے اس کی لمبی لمبی امیدیں مراد ہیں اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مال ہے یہ لمبی زندگی دینے والا نہیں ہے بلکہ لمبی زندگی دینے والا ایمان اور عمل صالح ہے ہرگز ایسا نہیں البتہ ڈالا جائے گا اس کو حطمہ کے درمیان. وما کیا جانتے ہیں کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ, اللہ کی دیکھائی ہوئی آگ ہے تطلع تو یہ جو کل سے بیان ہوا جو گناہ گناہ ان کے اوپر زجر ہے ردا ہے اللہ وہ آگ دلوں پر پہنچے گی ہر آگ کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جو چیز اس میں ڈالی جائے تو وہ چیز تمام اجزاء کے ساتھ جل جاتی ہے انسان جب آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کے تمام اعضا کے ساتھ دل بھی جل جائے گا تو یہاں پر جو دوزخ کی آگ کی جو یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے اس یعنی دلوں دل تک پہنچ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور دوزخ میں انسان کو موت نہیں آئے گی دوزخ میں انسان کو موت نہیں آئے گی تو اس کی آگ دل تک زندگی میں پہنچے گی حالت زندگی میں پہنچے گی اور دل جن کی جو تکلیف ہوگی وہ انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے گا جہنم کی زندگی میں محسوس کرے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آگ ہے یہ جہنمیوں کو کھا لے گی یہاں تک کہ جب دل تک پہنچی جائے گی تو رک جائے گی پھر اس آدمی کو ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسا وہ پہلے تھا پھر آپ اس کو لے گی اور دل تک پہنچے گی ہمیشہ اس کی حالت رہی یہی حالت رہے گی اور دل کو اس لیے ذکر کیا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام جسم کے جو تمام اعضا ہے بدن کے تمام اعضاء میں دل جو ہے وہ سب سے زیادہ حساس ہے لطیف ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ غلط عقائد غلط اعمال ان سب کا جو چشمہ ہے وہ دل ہے دل کے اندر غلط عقائد پیدا ہوتے ہیں غلط اعمال انسان دل کے اندر انسان کے آتے ہیں تو اس لیے وہ دل نار اللہ نارق اس دل کو اس آدمی اجگاہ بنے گا یہ دل اماج گاہ بنے گا نار اللہ تعالیٰ کی آگاہ اس آیت کا دوسرا مطلب مبصرین نے یہ بیان کیا کہ دنیا کی آگ انسان اگر کسی انسان کو پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ظاہری آگاہ کو جلاتی ہے جب ظاہری آزاد جل جاتے ہیں تو پھر اندرونی آزاد یعنی دل تک پہنچتی ہیں لیکن کی جو آگ ہوگی وہ اتنی سخت ہوگی کہ وہ براہ راست دل پر حملہ کرے گی اور دنیا میں اس کی مثال کرنٹ ہے بجلی بجلی کی کرنٹ تار پر جب آپ انگلی رکھیں گے تو فوراً دل پر حملہ ہوتا ہے دل پر علیہم وہ آگ ان پر بند کی جائے گی تاکہ وہ جو اس آگ کی تپش ہے اس کی حرارت ہے اس کی جو تیزی ہے اس میں کمی کا امکان باقی نہ رہے حضرت عبداللہ اللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں جب دوزخی رہ جائیں گے جو ہمیشہ کے دوزخی ہیں وہ رہ جائیں گے تو ان کو لوہے صندوق میں بند کر دیا جائے گا اور صندوقوں میں لوہے کی کیلے ٹھوک دی جائیں گی پھر ان صندوقوں کو دوسری صندوقوں میں بند کر کے کے یعنی جہنم کے تہ میں پھینک دیا جائے گا اور کوئی شخص دوسرے کے عذاب کو نہ دیکھ سکے گا کہ آئے میری وہ بڑے بڑے آتشیں ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے نہ ہل سکیں گے نہ ان کو اکھڑ سکیں گے بلکہ ہمیشہ وہی وہ چلتے گھڑتے رہیں گے حضرت ابن عباس عزی اللہ سخیوں کو ستونوں میں داخل کرے گا پھر ستونوں کو ان پر تانا جائے گا ان کی گردنوں میں زنجیریں پڑی, پڑی ہوں گی اور اوپر سے ایک ستون کے ذریعے ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ آمد دوزخ کے کواڑوں کے وہ کیلے ہیں کہ دو کو اندر کر کے دو زخیوں یعنی جہنمیوں کو اندر کر کے جو جہنم کے کباب ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا اور کیلے ٹھوک دی جائیں گی اللہ عمرنا بن آزاد اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے آمین سنب آمین دعا مانگنی چاہیے ہماری ہر دعا کے اندر جہنم کی آگ سے پناہ ہونی چاہیے اور جنت کی طلب ہونی چاہیے ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے مکمل ہوگی یہ صورت اب صورت تھی یہ ان شاء کل پڑیں گے